تعویز کے ذریعے شفا مولانا صاحب آپ سے ایک سوال ہے تعویذ بنانا کیسا کیونکہ ایک آدمی کہہ رہا تھا اگر قرآن میں شفا ہے تو کیا قرآن کو گلے میں رکھا دیں گے اور قرآن بھی تو یہ کہتا ہے کہ شہد میں شفا ہے تو کیا ہم شہد کو گلے میں رکھا دیں گے آپ کے بارے میں کیا کہیں گے قرآن کریم میں یقیناً شفا ہے تو شفا کی صورت ہے کہ ظاہری شفا بھی ہے باطینی شفا بھی ہے جیسے کہ یہ ہمارے لیے قرآن کریم ہدایت ہے اس میں شفا ہے باطینی شفا ہے گناؤں سے شفا ہے اور ساتھ میں اگر اس کو پڑھ کے پھونکیں تو بھی شفا ہے اس کو لکھ کر ہم اپنے گلے میں پہنے تو بھی شفا ہے اب صرف اپنی اٹکل سے وہ شہد کی مثال دے دینا کہ وہ شہد جو ہے تو پھر وہ بھی لٹکا لو ڈاکٹر بھی دوائیں مختلف طرح کی دیتا ہے نا اس کی ساری دواؤں میں شفا ہوتی ہے لیکن اس کا طریقہ استعمال مختلف ہوتا ہے کبھی بولتا ہے کہ نہیں یہ پینا نہیں ہے یہ تم کو میں سوئی کے ذریعے تمہارے بدن میں داخل کروں گا تو گوشت کا انجیکشن لگاتا ہے کبھی لکوڈ دیتا ہے کبھی سالڈ دوا دیتا ہے تو مختلف طریقے ہوتے ہیں اس سے شفا پانے کے دوا سے تو ہر دوا نہ پی جاتی ہے نہ لگائی جاتی ہے جو لگانے کی دوا ہے, وہ پیئیں گے تو وہ پینے کا اس کا طریقہ نہیں ہے وہ لگانے ہی سے فائدہ ہوگا اس میں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دھوڑانے کے شریعت کے جو اصول ہیں اس کو پیشے نظر رکھنا ہوتا ہے چنانچہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اصول انشاءت فرما دیئے ترمیزی شریفتی حدیث ہے الحلال ما احل اللہ فی کتابی حرام ما حرم اللہ فی کتابی بما سکتا انہو فہو مما عفا انہو یعنی حلال وہ ہے جسے اللہ ازہ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دے دیا اور حرام وہ ہے جسے اللہ اجزا جل نے اپنی کتاب میں حرام قرار دے دیا اور جس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا وہ مواف ہے یعنی جائز تو اب تعویز پر غور کر لیا جائے کہ کیا قرآن کریم اور اسماع الہیہ یعنی اللہ پاک کے مبارک نام پر مشتمل تعویز جس میں آیت لکھی ہے یا اللہ کے پاک نام لکھے اللہ عز و جل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہیں منع کیا ہے کہ اللہ کا نام لکھ کر تعویذ نہ لٹکاؤ آیت لکھ کر تعویذ مت دینو منع بھی تو نہیں کیا نا تو جب منع نہیں کیا تو ہم قیاس سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شہد کو لٹکا لو قرآن کریم کو مت لٹکاؤ آیتوں کو مت لٹکاؤ تو یوں عقل سے قیاس سے مسائل ثابت نہیں ہوتے مسائل کو عقل سے قیاس سے بیان کرنا یہ شریعت پر جرت ہے اور یہ مذاق اڑانے والی بات ہے کہ شہد کو بھی لٹکا لو تو انجیکشن کی دوا بھی تو مطلب پی ڈالو نا زخم پر لگانے والی دوا بھی پی ڈالو زخم ٹھیک ہو جاتا کہ تو ہر ایک کا اپنا اپنا استعمال کا ایک انداز ہوتا ہے جو حدیثوں میں بیان کیا جاتا ہے یا مفسرین بیان کرتے ہیں یا شارعین حدیث وہ طریقے بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام والے اور آیات قرآنیا والے تعویذ کہیں بھی کوئی مر جائے میں صحیح بولتا ہوں ساتھ میں آسمان تک ٹکرا کر ساتھ میں زمین میں گز جائے گا کبھی کہیں سے آیت نہیں پائے گا نہ کوئی ایسی صحیح حدیث وہ سکے گا کہ جس میں یہ ثابت ہو کہ آیت قرآنیا بھی پہن نہیں سکتے دلیل لے گا اٹکل سے قیاس سے وہ ایسی باتیں کرے گا جو کہ مردود ہیں ان کو رد کیا جائے گا اب یہ کہ کون سے تعویذ منائے بنا والے بھی تعویذ اب جن تعویذوں کی ممانت ہے تو وہ منع ہے اور جن کی ممانت نہیں ہے وہ جائز ہے حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم دو جاہلیت میں جھاڑ پھونک کرتے تھے انہوں دم وغیرہ کرتے تھے تو ہم نے عرض کیا یارسول اللہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے تو فرمایا مجھ پر اپنے دم پیش کرو کہ کیا پڑھ کے دم کرتے ہو مسجد فرمائے جھاڑ پھونک میں کوئی حرج نہیں جب تک اس میں شرک نہ ہو اب اگر کوئی شرکیہ الفاظ ہیں تو بے شک وہ تو جائز نہیں ہیں اور جو الفاظ شرکیہ نہیں شران جائز ہیں اس کی دم کرنے میں ممانعت ہرگز نہیں ہے مثال کے طور پر ہم نے درود پاک پڑا ٹھیک ہے کسی حدیث میں نہیں آیا ہماری نظر میں کہ درود پڑھ کر دم کر دو تو ہم نے درود پڑھ کے کسی کو دم کیا تو درود شریف پڑھ کر دم کر گا حدیث میں منع بھی تو نہیں کیا گیا تو جس نے درود پاک پڑھ کر دم کیا ٹھیک ہے جائز ہے کہ اس میں کوئی شرکیہ الفاظ تو ہے نہیں کفری الفاظ تو ہی نہیں نہ کوئی ناجائز الفاظ ہے نہ کوئی برے الفاظ ہیں نہ کوئی معیوب الفاظ ہے اسلام کے شریعت میں شرکیہ الفاظ کی بھی اپنی ڈیفینیشن فکس ہے ہر بات کو شرک حرام بد کہنے والوں کو بہت غور کر لینا چاہیے کہ آخرت میں ان سے جواب بننی پڑے گا کہ جو چیز اللہ رسول نے منع نہیں کی جس چیز کو اللہ رسول نے بیان نہیں کیا اس کو تم نے کیوں بیان کیا وہاں جواب کیسے دیا جا سکے گا اس لیے اب بھی غور کر لیا جائے اور توبہ کر لی جائے بعض لوگ تعویز کی ممانت پر یہ عقلی دلیل دیتے ہیں کہ جیسے آب زمزم اور شہد کو قرآن و احادیث میں شفا قرار دیا گیا ہے تو شفا ان کو استعمال کرنے سے ملے گی اگر ان کو صرف لٹکا دیا جائے تو ان سے شفا حاصل نہیں ہوگی اسی طرح قرآن پاک کو پڑھنے سے شفا حاصل ہوگی قرآن کریم کو گلے میں لٹکانے سے شفا نہیں ملے گی یہ دلیل دیتے باز عقلی طور پر تو اس دلیل پر غور کرے کہ اس میں کوئی آیت یا حدیث بیان ہوئی ہے یا صرف عقلی قیاس کیا گیا ہے اگر قرآن و حدیث کی کوئی دلیل آیا تو روایت پڑی ہے تو دکھا دے اور اگر صرف عقلی قیاس کیا گیا ہے تو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ چیز کو قیاس سے رد کرنے کو سمجھ لیں کہ یہ شیطان کا کام ہے تو یہ سب انڈر بچے ابھی جو تھوڑا وہ سمجھ رہے گا یہ آبے زمزم اور شہد پیئیں گے تو فائدہ کرے گی یہ مسلنے سے یا اس کی چیٹیں مارنے سے یا اس سے ہوا گزار کر فائدہ نہیں ہوگا اور قرآن آئےتیں اس سے شفا پانے کا انداز دوسرا ہوگا کہ یہ پہنے گے یا پڑھ کر اس کا دم کیا جائے گا تو اس سے فائدہ ہوگا پوچھنا یہ تھا کہ کیا قرآن پارک کا پڑنا ہی کافی نہیں ہے جو بعد میں پھونکیں ماری جاتی ہیں اس کا کیا مقصد ہے پھر اس کی بھی ذرا ہمیں رہنمائی فرما دیں یہ عقلی اعتراضات درست نہیں ہے کہ پیارے آکا صلی اللہ ہوتے علیہ وسلم نے قرآن کریم میں جو شفا کی آیت ہے یہ انہی پر نازل ہوئی اور انہوں نے ہی پڑھ کر پھونک بھی ماری اور شفا کے لیے پھونک دینا یہ سنت سے ثابت ہے صحابہ سے ثابت ہے اور یہ حدیثیں بھی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بخاری سے لاؤ یہ بخاری کی حدیثیں ہیں پھر یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ قرآن کریم پڑھ کر دم کرے تو جائز تو وہی لکھ کر گلے میں پہلے تو حرام اور شرک ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے یوں ہی پڑھ کر دم کرے تو شفا اور لکھ کر گلے میں لٹکائے تو اللہ بے فائدہ یہ بات وہی کر سکتا ہے جو قرآن و حدیث کی عظمت و شان سے نہ آشنا ہو نہ جانتا ہو غیر واقف و انجان ہم تو قرآن کریم پر دل و جان سے ایمان رکھنے والے لوگ ہیں الحمدللہ للہ قرآن کریم پڑھیں تو بھی شفا ہے پڑھ کر دم کریں تو بھی شفا ہے اور لکھ کر تعویذ بنائیں تو بھی شفا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن پاک کو مطلق شفا قرار دیا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وہ شفا افسود اور دلوں کی صحت ایک اور جگہ سوربنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے شفا رحمت و رحمت المنی اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے پل والی لدین آ منود و ترجمہ کنزل ایمان تم فرماؤ وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے وہ مانے قرآن اور شفا کے تحت خزین العرفان میں کہ حق کی راہ بتاتا ہے قرآن رائے حق بتاتا ہے سچا راستہ بتاتا ہے گمراہی سے بچاتا ہے جہل و شک وغیرہ قلبی امراض جہالتیں اور وہمات شکوک شبات سے قلبی امراض دل کے ان بیماریوں سے شفا دیتا ہے اور جسمانی امراض کے لیے بھی اس کا پڑھ کر دم کرنا بیماری کو دور کرنے کے لیے اثر رکھتا ہے اللہ کی سے دم کرنے کی حدیث ہے پاک بھی سن تو یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے صحیح بخاری کتاب و چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کسی علاقے سے گزرے جس میں سانپ یا بچھو تھے وہاں رہنے والوں میں سے ایک شخص صحابہ اکرام علیہ مردوان کی بارگاہ میں حضیر ہو کر عرض کرنے لے گا کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے کیونکہ گنارے پر ایک شخص کو ساپ یا بچھونے کاٹ لیا ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان میں سے ایک صحابی ان کے ساتھ چلے گئے اور بکریاں لینے کی شرط پر سورہ فاتحہ کے پڑھ کر سورہ فاتحہ کے ذریعے دم کیا تو وہ شخص ٹھیک ہو گیا وہ دم کرنے والے صحابی دیگر صحابہ کے رام علیہ مردوان کے پاس دم کر کے وصول کی جانے والی بکریاں لے کر آئے تو دیگر صاحبہ علیہ مردوان نے اسے ناپسند کیا اور کہا کہ تم نے کتاب اللہ پر اجرت لی ہے جب مدین شریف میں آئے تو سرکار صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضروں کے ہستی کے فلا صحابی نے کتاب اللہ پر اجرت لی ہے تو آپ صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن چیزوں پر تم عجرت لیتے ہو ان میں زیادہ حقدار کتاب یعنی یہ عجرت لینا جائز ہے پر یہاں یہ غلط فہمی نہ ہو جائے قرآن کریم کی تلاوت کہیں جیسے ختم میں لوگ جاتے ہیں یہ اجرت تو حرام ہے تراویح میں جو عجرت لی جاتی ہے وہ بھی حرام ہے اگر کسی کو دم کیا نہ پڑھ کر مریض کو اس کی عجرت جائز ہے اسی طرح ایک حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص گھبرا جائے تو پڑھے یعنی یہ دعا پڑھے جس کا ترجمہ ہے میں اللہ تعالی کے کامل کلمات کی پناہ لیتا ہوں اللہ کی ناراضی سے اس کے عذاب سے اس کے بندوں کی شر اور شیطانوں کے وسوسوں سے اور شیطانوں کے میرے پاس آنے سے یہ دعا جب پڑھ لے گا تو سرکار فرماتے تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچے گا حضرت لکھا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی بالغ اولاد کو سکھا دیتے تھے اور ان میں سے جو نابالغ ہوتے ان کے گلے میں کسی کاغذ پر لکھ کر یہ دعا پہنا دیتے تھے ترمیزی شریف کے حدیث ہے. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام ترمیزی فرماتے کالا ابو عیسا ہاد حدیث حسن غریب یہ حدیث کے ایک قسم کہ یہ حدیث حسن غریب ہے یہ کہ اس حدیث کی صحت اچھی ہے صنعت اچھی اس کی یہاں تک اگر ضعیف حدیث بھی ہو نا اس باپ میں موتبر ہوتی ہے کہ یہ کوئی حرام حلال کا مسئلہ ہی نہیں ہے تو اس لیے شیتان کے وسوسوں سے دور رہیے اور انشاءاللہ شاء اللہ فیضان تاویز و دم جاری رہے گا انشاءاللہ